الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مزل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد الله وحبه لا شريك له وأشهد أن محمد معبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحب ليظهره على الدين كله وقفى بالله شيئا اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مديد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه بتاع فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من اتبع الله ورسوله فقط رشد وهدى ومن عاش الله ورسوله فقد ظل ووفى لا يذر إلا نحصه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا ولا دين لمن لا عهد له بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تسنبوا الطاوطة يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أذل للصال رب اشرح لي صدري ويتر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما رب أعوذ بك منهم ذات السياطي وأعوذ بك اللہ رب العزت و جلال کی حمد و صنا مدہر ستائش بڑائیوں کی بریائی جیسی اس کی عزت و عظمت اور جاہ جلال کے سایان شاہ ہے صلاح و سلام جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علی و سلم کی ذات گرانی حمد و سلام سلاط و اسلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے ولینچ کن سوابو تین بجو ہے رانا بو وہ لوگ جو غیر اللہ کی پرست سے پوجا سے اجتناب کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں تابوت کی عبادت سے بچتے ہیں مانابو اور تمام ایسے باطل معبودوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں لہب البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے خبر شروع اللہ اسمی ارون القول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں خیت کبھی ہوں ہوں جو کچھ سنتے ہیں اس میں سے جو بہترین ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں ارائی کا للی اللہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت حسین کی ہے وہ الا کا اور یہ لوگ صرف اور صرف یہی اکبر والے ہیں دانا ہے حضرت عبداللہ مسور رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ویسے تو آیت سے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حق میں مخر کے حق میں اتری ہے ہیں کہ تین لوگوں کے حق میں یہ آیت اتری ہے ایک ابو زرگ افساری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ہو اور تیسرے زید نفیل ان تین لوگوں کے حق میں یہ آیت اتری اور یہ ایسے لوگ تھے جن کو نبی علیہ صلاط والسلام کے آنے سے پہلے آپ کی تشریف لانے سے پہلے آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی توحید کا پتہ تھا اور توحید کی فکر تھی بڑی محنت کی ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سلیقے سے سر کی اور پوری احتیاط کی غیر اللہ کی عبادت سے بچنے کی ان میں سے سلمان فارسی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ, اللہ سلم نے یہاں تک سمایا کہ عفارت کے کچھ لوگ ایسے بھی اگر اسلام سویا پر ستاروں پر ہوتا تو وہاں سے بھی جا کے لے لیتے ہیں ساری زندگی کھپا اسلام کی تلاش میں حق کی تلاش میں نیکی کی تلاش میں توحید کی تلاش میں ابو زرگہ فاری بھی کو اسی طرح کے نیک اور صالح آدمی تھے نبی علیہ صلاف کی تلاش میں مدینہ تشریف لائے تو ایک مہینہ چھپے رہتے آپ علیہ صرط واللام کی تلاش میں تھے ہمیں تو دین کی قدر نہیں ہے نبی علیہ السلام مکے میں ہے ابوضر غفاری تلاش میں ہے مل نہیں رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جا کے ملوایا تو بتایا اللہ کے نبی کو حضرت ابو اور غفاری میں رضی اللہ تعالیٰ آج وہ ٹکڑا روٹی کا کھانے کے لیے ملا ہے میں ایک مہینے کے بعد کھانا کھایا اور میں اس وقت تک کیا کرتے رہے ہوں میں آج دم سے گزارا کیا تو رویش صاحب نے اسی موقع پر فرمایا تھا جمزم تمہارا کھانا بھی ہے اس میں اللہ تعالی نے مکمل غذائیت رکھی ہوئی ہے پینے کے کام بھی آتا ہے کھانے کے کام بھی آتا ہے اب بعض نالائک لوگ اس کے خلاف رکوڑنا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیماری کے جراثیم ہے اس سے بہتر تو پانی دنیا نے کہیں دیکھا ہی نہیں کبھی صدیوں سے چل رہا ہے تو تیسرے زائد بین عمر بن رخیل ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے چچا بن ہیں اللہ اکبر جاہلیت کے زمانے میں قریش مکہ میں سے ہو کر اور تعلیم نہ ہونے کے باوجود ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ قرش جو کچھ کر رہے ہیں مکے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا جتنے جو محبوب پوجے جا رہے ہیں یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا اس وقت انہوں نے عزم کر لیا تھا اور اظہار بھی کر لیا تھا اس پر عمل بھی کرتے تھے میں تو صرف ایک اللہ ایک اللہ کی پرستش کروں بیت اللہ کے قریب آ کے شام کو غروب آفتاب کے بعد ایک رقط نماز پڑھتے اپنے حساب سے جیسے ان کو سمجھ آتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے علاوہ کسی طرح منہ کا نماز نہیں پڑھوں میں یہ پانچ کے چکر میں کبھی نہیں پڑھ سکتا اور بیت اللہ کے علاوہ کسی طرح منہ کا نماز نہیں پڑھ سکتا میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کبھی دبیا نہیں دے سکتا میری قوم جو کچھ کر رہی ہے میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں یہ کبھی دین نہیں ہو سکتا اللہ ان کے ایک ساتھی تھے حامد انہوں نے کہا کہ وہ نبی الماحود جو بنی اسماعیل سے آنے والا ہے لگتا ہے اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے عمر زیادہ تھی ہو سکتا ہے میری اس سے ملاقات نہ ہو اگر میری اس سے ملاقات نہ ہو تیری اس سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہہ دینا پڑے عامر نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زائد کا سلام پیش کیا نبی علیہ صاحب صاحب نے سلام کا جواب بھی دیا اور زید کے لیے رحمت و رضوان کی اور مغفرت کی اللہ سے دعا بھی کی اور یہ بھی فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زید کو میں نے جنت میں دیکھا وہاں تھاٹ واس سے چلتے رہا, رہا اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے زید کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یو رات و امت انلے رکھتے ہی اکیلا ہی امت بلا کے اٹھایا جائے اکیلا ہی مت بنا کے ہے اٹھایا جائے تو تھوڑا ہونا کسی کی کم ہونا تعداد میں کم ہونا کسی کے لیے ہار نہیں ہے اکیلا ہی ایک دین پر قائم تھا اور دین کے بارے معلومات بھی نہیں ہے یہودی ہونا چاہتے تھے تو پتہ چلا کہ یہودی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ تو کہتے ہیں تو خاندان دین ہے عیسائی ہونا چاہتے تھے دیکھا کہ وہاں بھی کوئی خیر نظر نہیں آ رہی وہاں بھی ایمانداری اور اخلاق کا نام و نشان نہیں ہے پھر اپنے ہی حساب سے اپنے ہی اتحاد کر کے جو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دکھا دیا انہیں اور امام الانبیاء کی زبان سے یہ لحمد نکوا دیے کہ یہ اکیلا ہی قیامت کے دن امت بنا سکتا ہے ان کے بیٹھے سے حضرت سعید بن زید روی اللہ تہجہ عنہ رشرہ بشرا سے ہے بلکہ اشرا مشرا والی روایت ہی انہی سے مروئی ہے حضرت شہید بن زید سے اسی لیے جب بھی گنتے نو ہی گنتے ہیں لوگوں کو شبہ پڑ گیا ہے کہ کہتے تو ہیں دس ہیں لیکن حدیث کے اندر تو نو آتے ہیں وہ توازنوں کی وجہ سے آج بھی ان کے ساری کی وجہ سے اپنا نام ہی نہیں لیتے رضی اللہ تعالیٰ اپنا نام ہی نہیں لیتے اور یہ شہید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی علو کے بہنوں ہی تھے حضرت عمر کی بہن فاطمہ کے خامل تھے اور یہی گھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علو کے اسلام کا سبب بنا ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا اور ذریعہ بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی علہ کی بات ہو رہی تھی حضرت عمر جاہریت کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے بھی ان کی ایک مستقل سیاسی کردار تھا مکے میں ان کی ایک شخصیت بھی. سوچ اور فکر بھی تھی عام طور پر ٹھیکر قبائل کے ساتھ قریش کے معاملات ہوتے تو اس میں سفارت کا کام تو ہم کیا کرتے تھے پیغام دے جانا پیغام دانا بات چیت کرنا واضح کرنا مذاقے کرنا اور ایک خاص بات حضرت عمر کی یہ تھی کہ ان کو توحید قبائل قبائل کو ایک کرنے قوم تقسیم دینے کا بڑا جذبہ تھا ان کے اندر اور یہ کسی بھی سمے آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ قوم جب تک ایک رہتی ہے تو اس کی عزت و وقار قائم رہتا ہے جب قوم پھٹ جاتی ہے قبیلوں میں تقسیم ہو جاتی ہے علاقائی تقسیم قبائلی تقسیم تو قوم کا بیڑا رقد ہو جاتا ہے سب سبیاں گزر چکی تھیں جزیرہ پر ہارت کے اندر کوئی قوم نہیں بستی تھی سارے قبیلے اپنی اپنی جگہ ہیں سب نے اپنے اپنے قلعے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی فوجیں بنائی ہوئی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں جنگا مشتی ہوتی ہے بیڑا بھکت ہوا حضرت عمر بھی ان لوگوں میں سٹی جن کو یہ درد تھا کہ قوم اکٹھی ہونی چاہیے ایک وفاد قائم ہونا چاہیے کنورٹریشن قائم ہونی چاہیے حضرت عمر اس کا بڑا خیال رکھتے بالکل ویسے جیسے آج کل ہمارے وطن عزیز میں جذبہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے کہ قوم کو تقسیم ہونا چاہیے کیوں آرام سے بیٹھے ہیں چار دن ہو گئے ہیں تو فلاں صوبہ بن جائے فلاں سوبہ بن جائے تاکہ لڑائی کے مزید راستے نکل آئے یہ بدستی کی انتہا ہے کسی قوم کی کہ قوم تقسیم ہونے کے لیے محنت کر رہی ہے اکٹھا ہونے کی بجائے تقسیم ہونے کی محنت بجائے اس کے کہ یہ تحریک چلے یہ سوبوں کا نظام تو تقسیم کا نظام ہے جدا ہونے کا نظام ہے ہم ایک کی کیا ضرورت پڑی ہے ساروں کو ایک ہو کے یق ہو کے رہنا چاہیے پاکستانی ہے پاکستانی ہو کے رہنا چاہیے مسلمان ہے تو مسلمان ہو کے رہنا چاہیے یہ علاقہ علاقائی تینوں کی کیا حیثیت ہے کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی فائدہ کہیں نظر نہیں آتا لیکن جب قسمتیں کھوٹی ہوتی ہیں تو انسان الٹی رس چلتا ہے اور اسی کو عزت سمجھتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علو کو بھی یہ جذبہ تھا جس میں یہ جذبہ ہوگا جہاں کہیں فساد دیکھے گا تفرقہ دیکھے گا لڑائی دیکھے گا اس کو دکھ تو ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے آئے وہ جیسا لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ جی فرقہ سفر کا بندی کرتے ہیں قرآن سناؤ حدیث سنو تو فرقہ تو پڑے گا ایک طرف حق ہو جائے گا ایک طرف بادل ہو جائے گا جہاں بھی دو قومی نظرے کی بات ہوگی تو دو قومیں تو آئیں گی جہاں دو قومیں ہوں گی لڑائی تو نظر حق و بات کی کسم تو ہوگی قائد آزم کو بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ اس نے ہندوستان میں فساد برپا کر دیا ہندوستان میں ہندوستانی رہتے ہیں ہندوستانی نہیں رہتے مسلمان اور کافر رہتے ہیں مسلمان اور کافر دو قومیں رہتی ہیں مسلمان کبھی کافر سے مل کر نہیں رہ سکتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشید رائے کابل اخلاق اِسلام نے حق کا اعلان کیا وجہ ہے کہ دو قومیں ماردیو کی میں آ گئی مسلمان کافر اب قریت کو نبی اشاتو اسلام نے بہت غصہ تھا کہ اس نے گھر گھر میں فساد ڈال دیا جس گھر میں وہ مسلمان ہو جاتا تھا اس گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے ایک مسلمان ہے باقی کادر ہے دو مسلمان ہے باقی کافر ہے تو نبی اساتو اسلام کو لوگ تانے دیتے تھے بار بار یہ تانے دیتے تھے کہ اس نے ہر گھر میں اسات ڈال دیا ان کو یہ عقل نہیں تھی کہ اس نے ہر گھر کے اندر دین کا نام روشن کر دیا روشنی پیدا کر دی ہے گھروں کے اندر ظلمت تھی اندھیرے تھے گمراہی تھی اس نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے حلال حرام کی تمیز نہیں تھی اس نے حلال کھانے کا طریقہ دکھا دیا ہے اس نے تو انسانیت کا بول بالا کر دیا ہے انسانیت ہی ختم ہوتی تھی اس پر دھیان ہی جاتا تھا یہ اس پر دھیان جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں میں سے تھے جن کو یہ بڑا غصہ تھا حضرت محمد البسول اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ڈال دیا تو ایک دن بڑے غصے سے جا رہے تھے پرواز ہوتی ہوئی ہے راستے بند زور آ کوئی مسلمان ملا جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہے یا یعنی کہ عمر بڑی گرمی سے جا رہے ہو تلوار لٹکا کہ کہاں جا رہے ہو خرید کیا یعنی بڑی طبیعت خراب ہے یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو اہل مکہ کو تقسیم کر دیا کڑیوں کے اندر اس کا علاج کرنے جا رہا اس کا کام تمام کرنے قتل کے ارادے سے نکلے گا صلی اللہ علیہ صلی اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کمحا کی نے بچاؤ کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا کہ لوگوں سے اللہ آپ کو بچائیں گے اس کو کون قتل کرے گی تو میں اس کو صاف کرنے جا رہا ہوں کہنے لگے دوسرے گھروں کی فکر پڑی ہے آپ نے گھر کا پتا تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے میں تیری تو بہن مسلمان ہوئی ہے تیرا بہنوئی مسلمان ہوا ہوا ہے تو بجائے حضرت محمد الرسول وسلم کی طرف جانے کے اپنے اپنی بہن کے گھر جا کے دروازہ کھٹتا ہے ربی علیہ صلاطلام کا طریقہ ڈار مکہ میں یہ تھا غالباً کہیں اشارہ پہلے بھی گزرا ہے تو ربی استاد اسلام نے جسم مدینہ میں جا کے ملاقات قائم کی تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان ویسے ہی مکیاں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں ربی استعمال اسلام جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا تھا تو ایک ایک دو دو پہلے مسلمانوں کو دے دیتے تھے کہ ان کو تم نے سنبھالنا ہے ایک نئی قوم تشکیل ہو رہی تھی نیا معاشرہ بنانا تو بات ناٹوں کے اندر ہے کہ ان کے گھر قرآن پڑھانے آتے تھے حضرت خباب بن نہ رضی کر اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید اور خاتما کو قرآن پڑھانے آتے تھے چھپ کر تو جب حضرت عمر پہنچے دروازہ کی آواز آئی تو خباب وغیرہ سارے جلدی جلدی چھپ گئے وہ جو ورکا یا کوئی ورقا جو کچھ بھی بڑا تھا قرآن میری کا وہ بھی سنبھالنا پور گیا جاؤ جلان تو سارے تھک گئے پاسوان لوٹ کے دروازہ کھولا تو رونے لگے کیا آواز آ رہی جس مارے گا کہ بیٹھ گئے مارا خون بہ نکلا کتنا مارا رونے لگی جب خون بیٹھتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئے مدامت بھی ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو مارا کیوں شاید پہ ہو کے بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے نظر پڑی گی وہ کیا پڑا ہے کہنے لگی یہ کہ قرآن کریم ہے قرآن کہ مجھے دو میں پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہے یہ محمد سمجھی ساتھ لے کے آئے مجھے بھی دکھاؤ اللہ بہت بڑے آتما کہنے لگی ہے کہ عمر اے بے خطاب ہوتے کام تم ایک تو مشرق ہو مشرق پریڑ ہوتا ہے قرآن پاک ہے اس کو مشرق کیا ہاتھ نہیں لگ سکتے اور دوسری بات ہے تمہیں پاکیبریٹی کا ویسے نہیں پتا نہوڑے کا ویسے ہی نہیں پتا اس لیے تم اس قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں。اگر یہ دیکھنا ہے تو پہلے غسل کرو اگلی بات بعد اور پڑھ کے سنا دیا پڑھ کے سنایا تو پانی پانی ہو گئے کہنے لگے یہ کیا تو غسل کیا وضو کیا تو قرآن جو مجھے اکثر تھا وہ لے کے پڑھا سنا اللہ اکبر بالکل بس ہوگی کہنے لگے لا الہ الا اللہ الحمد اکبر اللہ رب اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو اس کے ہزار طریقے ہیں اور ہدایت نہ دینے پہ آئے تو اس کی, کی مرضی ہے اللہ سے فا مانگنی چاہیے دلوں کی صفائی مانگنی چاہیے ہدایت مانگنی چاہیے ہمیں سنایا جاتا ہے ہم اسے وہاں سے یہاں نہیں آیا جاتا ہے چار منٹ اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں سنی جاتی ہمارے ٹماٹر پیچھے سے تنگ کرتے ہیں سبزیاں تنگ کرتی ہیں گاڑ تنگ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی یاد اللہ کے رسول کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ دلوں کو دین کے لیے خوف دے دین کی محبت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے اور سبب بھی کیسا عظیم شان بنایا اس زید کا بیٹا جس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر بہنوئی شہید بھائی بہن, بہن کو سبب بنا دیا فرمایا کہ چلو میرے ساتھ شعید سے کہا میرے ساتھ چلو محمد الرسول سلم کہاں ہے ان کے پاس لے کے چلو انہوں نے بتایا کہ محمد کریم علیہ السلات والسلام زید ارکم نیب الکم کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں وہاں ان کے ساتھی بھی ہیں وہاں چلو گے ساتھ چل دیے میں نے جیسا کہ اس استو خطرے میں غالب ذکر کیا کہ حضرت حمزہ سے تین دن پہلے مسلمان ہوتے چکے تھے سن چھ ہی حضرت حمزہ سے پہلے تین دن پہلے تین دنوں کے اندر اتنا جذبہ آ تھا کہ بندہ حیران رہ جاتا اور ایک بات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر نے لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں لائے لا نہیں مجھے مارنے لگے اور مار کے تھکے اور تھوڑا سا کہا قرآن پڑھنے کی بات کی تو بات جو جی چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے وہ کہنے لگے عمر خوش سے کام لو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل سنا تھا دعا کر رہے تھے اللہ عزد السلام بے عمر ابو الخطاب اور ابل حکم عمر ابن امرحام نبی علیہ وسلم تیرے بارے میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ عمر کو ہدایت دے دے یا بوجہ کو ہدایت دے دے مجھے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے تم یہاں آ گئے اسلام قبول کر لو انہوں نے یہ بات سن کے لا الہ اللہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اکبر وہاں گئے تو پتہ چلا کہ عمر آ رہا ہے بیس کے قریب سے آدھا ایک تھے کچھ نے خوف کھایا تو حضرت ہمدہ کہنے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عمر آ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے آگے بھی ہمدہ ہے اگر انسانوں کی طرح آئے گا تو عزت پائے گا اگر لڑنے کے لیے آئے گا تو میں کافی ہوں میں نپٹ لوں گا عمر آئے دروازہ کٹکٹایا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے حضرت محمد رسول بنا سب سے بڑے بہادر تھے عمر کو گریبان سے پکڑا اور جوڑا کہنے لگے کب تک جب پیارے رہوے وہ کہ نہیں میں تو مسلمان ہو کے آیا ہوں لا اللہ اور سر فرمانے لگے کہ چھپ چھپ کے تب تک صبح رہو گے تب تک چھپ چھپ کے لائ ل پڑھو گے اور واضح پڑھو گے تو حضرت احمد جب داخل ہوئے پتہ چلا صحابہ اکرام کو انہوں نے لا لہ للہ پڑھ لیا صحابہ اکرام نے ایسی تکبیر کہی ایسا اللہ اکبر پر کہا کہ پورا مکہ گون چکا تقبیر اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد چھپ کے بات نہیں ہوگی چلیں میرے ساتھ بیس اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے ایسا کہ بتایا کہ دو تولیاں بن گئیں ایک کے آگے محمد خطاب تھے دوسرے کے آگے حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے آگے قیادت کی جا کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی اور ایک ایک سے جا کے کہا ایک ایک ہلکے سے جا کے کہا کہ کرو جو کسی نے کرنا ہے آج وہ مسلمان ہو گیا ہے اب اسلام چھپ کے نہیں نظر ہوگا ساری دنیا چھپ کے نکلی مکے سے ہجت ہوئی تو ساری دنیا چھپ کے نکلی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں بیس آدمیوں کا کافرات ہاتھ لیا بیس اللہ کے آس پاس کو فارے مکہ کے ہلکے بنے ہوئے چولی بن کے بیٹھے ہوئے ایک ایک چولی کے پاس گئے یہ عمر سطار مدینے جا رہا ہے عجت کر دے اگر کسی, کسی, کسی کے اندر ہمت ہے باہر آگے میرے ساتھ مقابلہ کر لے اگر کسی نے اپنے بچے یقین کروانے ہیں اور بیوی کو بیوہ بنوانا ہے تو آگے میرے ساتھ باہر مقابلہ کر لے یہ کہ حرم کا تو کفار بھی اسلام کرتے تھے وہاں لڑتے نہیں نہ مسلمان لڑتے تھے نہ کفار لڑتے تھے حرم کے باہر آ کے جس میں لڑنا ہے لڑ لے عمر کل کھلا کے جا رہا ہے باہر اللہ اکبر حضرت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیسے لوگ منتخب کیے ہوئے حضرت اگرامی حامد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں اصل مقصد تو اللہ تعالی زندگی کے چار تعداد عطا کرے اور توحیق ادار فرمائے تو اسلام کا بیان ہے لیکن پہلے بات ہو رہی ہے اسلام کے ذرائع اللہ تعالی کی باتیں ہوئیں شاید آپ کو یاد ہو حضرت محمد الرسول اللہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا کچھ قرآن کریم کا تذکرہ ہوا یہ صحابہ اکرام کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ سم کتنی عظیم نقصان ہے اس دین کی کتنے عظیم لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یتیم تو حضرت احمد رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شہرت کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے آپ کی رفاظت کے لیے منتخب کیا اور اشرم الشرہ میں تھے جن کو دنیا کے اندر اللہ تعالی نے خبر دے دی تھی کہ تم جنتی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے کچھ ذاتی اور صاف تھے جو کسی اور کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم شخصیت عطا کر رکھی وجود اتنا عظیم شان تھا کہ لوگوں کو ایسے دیکھتے جیسے گھوڑے پر بیٹھے تھے دیش میں سارے بیچے نظر آتے اور اتنی ہمت و جرت اور بہادری اتنی تھی جیسا کہ آپ نے سنا اور بھی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی سجاعت بھی تھی آتی اور اس حابط رائے اتنی تھی بعض صحابہ کا بیان ہے کہ بیس کے قریب مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جس رائے کا الاس پہلے حضرت عمر نے کیا اس کے مطابق اللہ کا منحاظ مین پرانے کریم یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے ہی قرآن دماغ میں رہتا بس دماغ اتنا سیدھا ہے دل اتنا صاف ہے ایمان اتنا خالص ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاق اتنا نصیب کر رکھا ہے کہ طبیعت بغیر پڑھے گی قرآن کے مطابق بیس سے قریب ایسے مقامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے قرآن پڑھنے سے پہلے وہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن حکیم اتارا یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن, قرآن کریم اتارا قرآن تو پہلے سے حضرت عمر کو اعزاز بخشا کہ پہلے وہ بعد حضرت عمر کی زبان سے نکلوائی پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے وجود بھی بڑا عظیم نقصان بخشا ہوا تھا سدارتھ اور بہادری زبردست تھی اس حسابت رائے بہت زبردست تھی اور حیبت اتنی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے فرمایا کہ محمد جس گلی سے تو جا رہا ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے باجہل علم کا خیال ہے کہ حضرت علی اللہ محمد کو وسو سے نہیں آتے تھے وسوسے میں شیتان ڈالتا ہے تو شیطان شیتان گلی کے بھاگ جاتا ہے تو وسو سے کہاں جائیں گے لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے کیا اس کا طریقہ ہے یہ صرف نبی کا خاتہ ہے معصوم الخطان بیا اکران ہیں ان کو وصول سے نہیں آتے اور کوئی اس سے خالی نہیں بھی. اللہ کمر حاقی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ راستہ اپنانے کی توفیق تعافرمائے ہمفی سے اللہ بلّہ سبق کرتے الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدنا عبده ورسوله اصل برحدی سل محمد محمدین تما سلائیم والا آل براہیمدی اللہ مبارک على محمد وعلى علی محمد کم على تھا وعلى براہم والا علی براہیم کا حمید گرامی کفار نے قرآن کریم کی توہین کی ہمیں بہت غصہ چڑھا ہے چڑھنا بھی چاہیے لیکن حضرت کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہمت اور ضرورت ہے کہ ایک خاتون ہو کر حضرت عمر کو قرآن کو ہاتھ ہی لگانے دے رہے کہ اگر قرآن کو چھونا ہے تو غسل کرو وضو کرو پاک ہو کے ہاتھ لگاؤ ایسے ہاتھیں لگا سکتے یہ ہمت کی ہوئی ہے داساد اور یہ ہمت اخلاص کی وجہ سے ہے ایمانداری کی وجہ سے ہے اور قرآن پر عمل کی وجہ سے ہے قرآن کے ساتھ سچی محبت کی وجہ سے قرآن کے نور سے مستفید ہونے کی وجہ سے اور ایک اکیلی عورت ایک واقعے میں صرف جلد دکھا کر اتنے بڑے زبردست آدمی کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور ہم ہیں کہ جلوس نکالتے پھر رہے ہیں قرآن کریم کا احترام کروانے کے لیے یہ جلوس تو جلوس ہی رہیں گے اگر ہمارا قرآن سے سچا تعلق ہو ہم قرآن کا عدم کرتے ہو قرآن کو مانتے ہو قرآن کو ایمانداری سے پڑھتے ہو قرآن پر ایمانداری سے عمل کرتے ہو قرآن کے لیے ہمارے ضلع جباغ کے اندر بھی جگہ ہو زبان کی حد تک تو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے جلوس کو نکال دیتے ہیں بسیں بھی جلا دیتے ہیں سرکاری عمارتیں بھی توڑ دیتے ہیں اور بڑے بڑے جلوس بھی دکھا دیتے ہیں لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھایا جائے اگر اس پر عمل کر کے دکھائیں نہ صرف یہ کہ اس کی توہین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بلکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ پرانے کریم کوئی شہ ہے میرے بھائیوں یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو احساس ہو جائے کہ اگر واقعی یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کی حفاظت نہ کرے اس کی بےزی کیوں ہونے دے یہ پرانی بات ہے بھائی راجاؤ کا حی کبھی مالم حی ہلہ وہ حسلو جہنم میں تیرے پاس آتے ہیں السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں توہین کے کہتے ہیں گھر میں رائے نہ کہنے کی بجائے رائے نہ کہتے ہیں اور دل میں سوچتے کہ یہ سچا نبی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سلاح نہ دے اس گاسی پر وہی سوچ آج ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سلاح ہم دیتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے سلاح ہے ہی نہیں تھوڑی سزا ہے ان کی سلا بڑی بنتی ہے ان کی سزا جہنم میں رکھی گئی یہی معاملہ पुराने حکیم کا ہے پرانے حکیم کی توہین اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے اس کا احترام نکل جائے اس کی عزمت نکل جائے اس کی سچائی کی سچائی اور حقانیت مسلمانوں کی طرف سے نکل جائے ان है कि کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قرآن کے نام پہ قربان کیا ہوا ہے ان کے دل سے اس کی حقانیت نہیں نکل سکتی ان سے تو یہی توقع ہے مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم قرآن سے کیا تعلق قائم کرتے ہیں صحابہ طریقے کا یہ ہے کہ جتنی کوئی قرآن کی زیادہ توہین کرے اتنی ہی ہم قرآن کی زیادہ عزت کریں اتنا ہی قرآن پر زیادہ عمل کریں اتنا ہی زیادہ قرآن کے ساتھ محبت کر کے دکھائیں اس کے نتیجے میں توقع رکھی جا سکتی ہے کہ مطلوبہ اور مقصود نتائج نکل سکتے ہیں صرف شورش لابے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر عمل کرنے کی توسیع فرمائے پڑھنے کی سمجھ پر پڑھنے کی سوچ کر پڑھنے کی اخلاق اور ایمانداری سے پڑھنے کی زبانیں کچھ اور کہتی ہیں عمل کچھ اور کہتا ہے خاص بہت کچھ اور کہتے ہیں ذل و جبات کچھ اور کہتا ہے قبور مقصد خارون اللہ کو اس بات سے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ بندہ کرے کچھ اور کرے کچھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے ربنا تناسط دنیا حسنت حسنت و النار ربنا فر لنا جنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عذاب النار ربنا خر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا خر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا حبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا من رب نبلام دزنا اللہ علط وصرف ان سیح صرف ان سی اللہ لبئی کاد الرحفی ید کشک لابل جامن کا ولا من جا علیک نحن لك وإليك تبارك ربنا وتعالي اللهم عشتنعاتب تنافر أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توقفنا مسلمين والحكنا بالصالحين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن منتبات اللهم أنت بين قلوبنا واسلح ذات بيننا وانصرنا على عزبك وعزبنا اللهم جعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلس علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام و من الظلمات إلى النور و جنبنا الخواحش شما زہر منا و معفتنا و في اسماعنا و بصارنا و قلوبنا و ازوادنا علينا ذریاتنا و صبح علینا انکہ انتا التواب الرحیم و دعلنا شاکرین النعمت کا بها قابلیها و اتممها علینا اللہم مشرنا بشفائیکا و دعونا بدوائیکا اللہم اشفنا بشفائیک ودعونا بدوائیک اللهم اشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین عزیب البات رب الناس وشف انت شافی لا شفائی لا شفاؤکا شفان لا یقادر سقما اللهم انا نعوذ بکا من جہد البلائی ودرک شفائی وسوئی القضائی وشماتت الادا اللہم انہا نعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آقیتکا و خجاہت ندمتکا و جمیع شخصک ربنا خرلنا جنوبنا و اصرافنا کی امرنا و سب تقضامنا و انصرنا علی القوم الكافرین اللہم لا تکلنا بغلبکا ولا تحلکنا بعذابکا و آسنا قبل ذلك اللہم ایزا الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم ایزنا و لا تذلنا و اکرمنا و لا تہرمنا و زدنا و لا تنقصنا و انصرنا تنصر علينا اللہم اینا نسلوک علما نافیا و آمنا متقبلا و رزchu طیبا اللہم اینا نسلوک علما نافیا و آمنا متقبلا و رزیchu اللهم إنا نسألك من خير ما سعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونأوذ بك من شر ما سعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التكلان فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank right. <laughs> you.